گزشتہ سبق کے آخر میں آداد کے اندر پائی جانے والی چار نسبتیں آپ نے لکھی تھیں بھائی کہ وہ تماثل تداخل توافق اور تبائن ہیں بھائی آگے لکھیے باب التصحیح التصحیح باب تفحیح یا ہا آگے لکھیے علم الفرائض قصر کو برداشت نہیں کرتا علم الفرائض کثر کو برداشت نہیں کرتا کبھی کبھار عادت رحوس اور سیاح میں کثر واقع ہوتی ہے کبھی کبھار عدد رقوط اور تحان میں होती واقع ہوتی ہے اس صورت میں تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے اس صورت میں تصفیح کی ضرورت پیش آتی ہے مسالہ بنایا جائے کہ مسالہ کسی ایسے عدد سے بنایا جائے کہ کثر واقع, واقع نہ ہو لکھ لیا بھائی دوبارہ سنیے علم الفرائض کثر کو برداشت نہیں کرتا کبھی کبھار عادت روحس اور سیہام میں کثر واقع ہوتی ہے ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی ایسے عادت سے بنایا جائے کہ کثر واقع نہ ہو مثلاً دیکھو بھائی بہنوں کا حصہ ایک صورت ایسی نکلی کہ بیٹیاں بیٹیوں کا حصہ سلو شان ہم نے انہیں دیا بھائی کیونکہ جب بیٹیاں کے ساتھ بیٹا نہ ہو اور وہ دو سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ ہو تو انہیں کتنا ملتا ہے سلو شان ملتا ہے اب بیٹیوں کو سلو شان ملا جتنی بھی ہیں اور بیٹیوں کو دیکھا تو فرض کرو وہ پانچ تھیں اور فرق کرو سلوسان ہم نے جو بنایا چھ سے بنایا اور چھ کا دو سلس کتنا ہے چار تو بیٹیوں کے حصے میں کتنا آیا چار آیا اور ان بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے پانچ اب چار کو پانچ میں کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے بھائی کسر واقع ہو رہی ہے پورا پورا عادت ہر ایک کو نہیں جا رہا تو اس صورت میں پھر کیا کرتے ہیں تصفیح کرتے ہیں بھائی مسئلے کی اور کوئی ایسا عدد نکالتے ہیں کہ جس سے ہر ہر وارد کا پورا حصہ نکل آئے بھائی دیکھو بیٹیوں کا حصہ تو کتنا بھی نکل آیا تھا چار اور بیٹیاں کل کتنی ہیں پانچ تو اب ہر بیٹی کو بھی تو حصہ ایسی صورت ہونی چاہیے کہ پھر اس چار میں سے ہر بیٹی کا حصہ بھی ہم آرام سے پورے پورے عدد کے ذریعے نکالیں اگر دو بیٹیاں ہوتی تو چار کیسے تقسیم ہوتا دو ایک بیٹی کو دے دیتے اور دو دوسری کو اگر چار بیٹیاں ہوتی تو چار ان کا عدت حاصل مخر... حصہ نکلا ہے تو چار کیا کر دیتے ہر بیٹی کا کتنا حصہ ہو جاتا ایک ایک ہو جاتا لیکن اب بیٹیاں پانچ ہیں آدت پورا تقسیم نہیں ہو رہا اس پر تو اس کو کہتے ہیں کہ کسر آ گئی بھائی کیا آ گئی کس طرح آ گئی بھائی چاہے حصہ زیادہ ہو چاہے اوپر ان کی وارثوں کی تعداد زیادہ ہو بس برابر جب نہیں ہو سکتے آپس میں اسے کیا کہیں گے کسر آ گئی بھائی آگے لکھیے الگ سطر میں وارثوں میں سے ہر فریق کو وارثوں میں سے ہر فریق کو عد روس عادد رعوس رعوس پہ راہ لکھو پھر دو واؤ لکھو اور پہلے وو پر حمزہ ڈال دو اور پھر سین عادد رعوس تو وارثوں میں سے ہر فریق کو عادد رعوس اور حصوں کو سیہام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حصوں کو سیحام سے تعمیر کیا جاتا ہے دیکھو ابھی سیحام کتنا سہن کتنا تھا بیٹیوں کا ابھی چار تھا اور عدد رؤوس کتنے تھے پانچ تھے بھائی تو جو وارثوں کی تعداد ہے اس کو کیا کہیں گے عدد رؤوس اور حصے کو کیا کہیں گے سیاحام آگے الگ سطر میں لکھیے کل اور قوانین ہیں کل سات قاعدے اور قوانین ہیں پہلے تین قاعدوں میں, پہلے تین قاعدوں میں عام کے درمیان عادت رؤوس اور کے درمیان نسبت کو دیکھا جائے گا, نسبت کو دیکھا جائے گا جب کہ آخری چار اصولوں میں جبکہ آخری چار اصولوں یعنی قائدوں میں عدد رؤوس میں, میں آپس میں نسبتوں کو دیکھا جائے گا اس فل میں پہلا قاعده اس فل میں پہلا قاعده استقامت استقامت دوسرا موافقت دوسرا موافقت اور تیسرا مباینت کہلاتا ہے اور تیسرا مباینت کہلاتا ہے اس سلسلے میں پہلا قاعدہ استقامت دوسرا موافقت اور تیسرا مباینت کہلاتا ہے آگے آپ استقامت کا قاعدہ آئے گا بھائی استحکامت استقامت کا فائدہ اگر کو کو اگر میں ہر فریق کو پورا پورا حصہ پورا پورا حصہ اگر مسئلے میں ہر فریق کو پورا پورا حصہ بغیر قصر کے مل رہا ہے بغیر قصر کے مل رہا ہے تو تصحیح کی ضرورت ہی نہیں تو تصحیح کی ضرورت ہی نہیں اسے استقامت کہتے ہیں اسے استقامت کہتے ہیں مثال نمبر ایک مثال نمبر ایک اچھا بھائی اسی طرح میت بنائیے بھائی لمبا سا لکھیے میت اور اس کے نیچے لکھئے بھائی دو بنات دو ہندسے کی صورت میں لکھئے دو دو بیٹیاں بھائی میت کی اکٹھی ہی لکھ لو بس دو بنات لکھ دو بھائی اس لیے بھائی اس سے آگے کچھ فاصلے پر لکھئے ام اس سے آگے کچھ فاصلے پر لکھئے اب یہ وارث ہیں بھائی دو بنات ہیں ام ہے ماں اور اب یعنی باپ ہے بھائی اب کس طرح کریں گے بھائی دیکھو میت کی صرف بیٹیاں ہیں اور کوئی اولاد نہیں تو آپ نے پڑھا ہے اگر میت کی ایک بیٹی ہو صرف تو نصف ملتا ہے دو یا زیادہ ہو تو کتنا ملتا ہے سولستان تو بیٹیوں کے نیچے لکھ لیجئے سلوستان لکھ لیا بھائی اور جو ماں کی حالتیں آپ نے پڑھی تھیں بھائی ماں کی کتنی حالتیں تھیں تین حالتیں تھیں بھائی ایک تھا سولو سے کل ایک سولو سے ماں بقیہ اور ایک تیسری حالت تھی سدس اور سالی حالت یہاں آئے گی بھائی جب میت کی اولاد میں ہو بھائی اولاد یا بہن بھائیوں میں سے کوئی دو موجود ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے تو یہاں بھی کتنا ملے گا سو ماں کے نیچے سدس لکھ لیجیے اور باپ کی کتنی حالتیں آپ نے پڑھی تھیں بھائی باپ کی بھی تین حالتیں پڑھی تھیں بھائی ایک پہلی حالت کیا تھی کہ وہ ذوالفرز بنتا ہے یعنی ملتا ہے اسے صرف اور دوسری صورت تھی کہ ذوالفرز اور آصابہ بنے گا اور تیسری صورت کیا تھی کہ وہ صرف کیا بنے گا آصاب زلفرز کب بنتا تھا باپ جب میت کا بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ کوئی موجود ہو تو باپ کو سزت ملے گا اور عصبہ نہیں بنے گا کیونکہ بیٹا پڑپوتا پوتا پڑپوتا پڑ وغیرہ وہ عصبہ بن جائیں گے سمجھ میں آیا بھائی وہ عصبہ بن جائیں گے اور اگر میت کا کہ کوئی مذکر اولاد تو نہیں لیکن منس اولاد ہے مثلا بیٹی پوتی یا پڑپوتی وغیرہ سے میں سے کوئی ہو تو باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور وہ عصبہ بھی بنتا ہے یعنی سدس دے دیں گے باقیوں کو ان کا حصہ دے دیں گے اور پھر جو کچھ بچے گا وہ کس کو دے دیں گے باپ کو دے دیں گے بھائی اور اگر تیسری حالت کی میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو باپ صرف عصبہ بنے گا بھائی تو یہاں کون سی حالت بنے گی بھائی دوسری حالت ہے کہ میت کی منت اولاد موجود ہے بیٹیاں موجود ہیں تو اس صورت میں بات کیا بنتا تھا سودوس بھی اسے ملے گا اور آسابہ بھی بنے گا لکھ لیجئے لیجیے اب دیکھیے یہ ایک ہی نو کے وہ قوانین لگاتے جائیے جس آپ نے پڑھے ہیں بھائی یہ کون کون سے حصے جمع ہوئے یہاں سولوسان اور تو یہ ایک ہی نو کے ہیں یا الگ الگ نو کے بھائی کل دو انوار لکھوائی تھی آپ کو میں نے ایک نو میں کیا تھا نصف روبو سمن اور دوسری نو میں کیا تھا سولو سان سولوس اور سب آپ بتائیے یہ ایک ہی نو کے ہیں یا دو انوار کے ہیں ایک ہی نو کے ہیں بھائی دوسری نو کے تو جب دوسری نو کے ہوں تو پھر مسالہ سب سے چھوٹے حصے والے عادت سے بنے گا اور سلوسان چھوٹا ہے یا سدس چھوٹا ہے سوٹا ہے اور سدوس والا عدد پھر کون سا ہے چھ تو چھ سے مسالہ بنے گا بھائی چھ میں سے دو سلوس بیٹھیوں کو دیں کتنا بنتا ہے چار بنے گا تو بیٹو کے نیچے آپ لکھ لیجیے چار چار ماں کے نیچے ماں کو کتنا ملے گا کتنا ہے ایک بھائی تو ماں کے نیچے ایک لکھ لیجیے چھٹا حصہ اور باپ کو کتنا پہلے دے دیں گے اس کو بھی چھٹا حصہ دے دیں گے اور چھٹا کتنا ہے ایک ایک لکھو ذرا اور اب کچھ اور مال بچ جاتا ہے تو پھر وہ بھی دے دیں گے لیکن دیکھو چار بیٹیوں کا ایک حصہ ماں کا ایک حصہ باپ کا یہ کتنے ہو گئے چھ تو یہ پورا ہو گیا مال کچھ بھی نہیں بچا اگر کچھ اور بچتا تو وہ بھی ہم کس کو دے دیتے باپ کو دے دے آسبا ہونے کی بنا پر تو دیکھیے چار ایک ایک یہ حصے ہو گئے اور دیکھیے یہاں ہر وارث کو پورا حصہ بغیر قصر کے مل جاتا ہے باپ کو چھٹا حصہ ملا وہ لے گیا ماں کو بھی چھٹا حصہ ملا وہ مل گیا اور بیٹیاں کتنی ہیں دو اور انہیں حصہ کتنا ملا چار تو چار میں سے اب ہر بیٹی کا کتنا حصہ ہوا دو دو ہوا کہیں کسر آئی کسر نہیں آئی پورا پورا مال تقسیم ہو گیا تو یہ استقامت ہے بھائی سمجھ میں آیا آگے لکھے مثال نمبر دو مثال نمبر دو میت اسی طرح بنائیں میت کے نیچے وارث ہے جی ایک ہے زوج خاوند بھائی معلوم ہو میت جو ہے وہ بیوی بی تھی میت تو وارث کون ہے ایک زوج ہے اور آگے لکھئے چار حقیقی بہنیں چار حقیقی بہنیں آپ دیکھیے خامن کو کتنا حصہ دیں گے آپ نے پڑھا تھا خامن کو نصف ملے گا جب میت کی اولاد نہ ہو اور یہاں کوئی اولاد ہے میت کی نہیں بہنیں تو ہیں حقیقی لیکن اولاد کوئی نہیں تو لہذا خامن کو نصف ملے گا لکھ لیجیے نصف اور بہنوں کو حقیقی بہنیں بہنیں جب میت آپ نے پڑھا تھا میت کی اولاد بھی نہ ہو اس کے باپ اور دادا بھی نہ ہو تو ایک ہو بہن تو نصف ملتا ہے دو یا زیادہ ہو تو انہیں کتنا ملتا ہے دو سولو یعنی سولو شان ملے گا تو بہنوں کے نیچے سولو لکھ دیجئے سوج کے نیچے نس اور بہنوں کے نیچے سولو سان اب <سؤال> دیکھیے آپ مجھے بتائیے یہ نصف نوئے اول میں سے نوئے ثانی میں سے یہ نوئے اول میں سے اور سولو کس میں سے ہے یہ نوع ثانی میں سے ہے اور آپ نے چوتھا قانون پڑھا تھا کہ اگر نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے کسی کے بھی مقابلے میں آ جائے تو مسئلہ چھ سے بنے گا تو یہاں بھی چھ سے مسئلہ بناؤ گئی چھ لکھ لیا اوپر چھ چھ میں سے نصف دینا ہے کام کو وہ کتنا بنا تین خام کے نیچے لکھ لیجیے تین اور بہنوں کو دینا ہے دو سلط اور چھ کا دو سلوس کتنا ہے چار تو بہنوں کے نیچے چار لکھ لیجیے آپ حصے ذرا جمع کر کیجیے تین خامن کے چار بہنوں کے ساتھ ہو گئے اور چھ سے تو سات نہیں نکال سکتے تو پھر یہاں ہال ہوگا مولانا سیحام مخرج سے نہیں نکل رہے مخرج ہے چھ اور سیحام کتنے ہیں سات تو پھر آپ نے پڑھا تھا اوپر والے کسی ایسے عدد کی طرف چلے جائیں گے جہاں سے جس سے تقسیم پوری طرح ہو سکے تو چھ سے اوپر کس کی طرف جائیں کہ سارے کوئی حصہ پورا مل جائے گا سات کی طرف چلے جائیں گے تو آگے اسی طرح عین کا سر بنا کے لکیر ذرا سیدھی لے جاؤ اور اس کے اوپر کیا لکھ دو سات یہ ہوا آل سات کی طرف بھائی یہ آئن کا سر بتلائے گا کہ یہاں آل ہوا ہے عین لکھا ہوا ہے یہ عین بتلائے گا بھئی. لکھ لیا بھائی اب مسالہ درست ہو گیا لیکن اب دیکھو ہر وارث کو اس کا حصے میں پورا مل رہا ہے کسر تو نہیں آ رہی بھائی خاون ایک ہے وہ تین حصے مل رہے ہیں سارا وہ لے جائے گا کوئی کسر آئی تین کے تین حصے وہ لے گیا اور بہنیں تو ہیں چار لیکن ان کے حصے بھی کتنے ہیں چار تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ پورا مل گیا کثر یہاں نہیں آئی بھائی کثر نہیں آیا تو یہ ہے استقامت آگے لکھئے موافقت موافقت اگر صرف ایک ہی فریق پر قصر واقع ہو رہی ہو اگر صرف ایک ہی فریق پر قصر واقع ہو رہی ہو تو دیکھو عادد روحس اور اس کے سیہام میں کون سی نسبت ہے تو دیکھو کہ عدد رعوس اور اس کے سیہام میں کون سی نسبت ہے اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو حد وقت وقت فا پاپ دو نقطوں والا وقت تو اس فریق عدد اس کے وقت کو کل مسالہ میں ضرب دے دیں کو کل مسالہ میں ضرب دے دیں تو اس مسالہ کی تصحیح ہو جائے گی تو اس مسالہ کی تصحیح ہو جائے گی نیچے لکھئے با الفاظ دیگر جو سب سے بڑا عدد جو سب سے بڑا عدد اس فریق کے عدد رحوس اس فریق کے عادد رحوس اور عادد سحام کو تقسیم کر رہا تھا جو سب سے بڑا عدد اس فریق کے عادت رؤوس اور عاددِ اتحان کو تقسیم کر رہا تھا اس عدد سے عادد رؤوس کو تقسیم کر دیں عادد رؤوس کو تقسیم کر دیں تو یہ عدد رؤوس کا وقف نکل آیا تو یہ عادت رعوس کا وقف نکل آیا لکھ لیا بھائی آپ آگے لکھتی ہے مثال بھائی لیکن مثالوں کے نمبر ترکیب سے دیتے جانا ابھی تک کتنی مثالیں گزر چکی ہیں بس مثالوں کے نمبر سب کے الگ الگ دیتے جاؤ تو یوں اس قانون کے لیے تو مثال اول ہے لیکن کل کے اعتبار سے کون سی مثال ہے تین مثال نمبر تین بھائی مثال نمبر تین اسی طرح میت بنائیے بھائی نیچے لکھئے چھ بنات چھ بیٹیاں بیٹیاں آگے لکھئے ام اور اب یہ ہے وارث پہ چھ بنات ہیں ایک ام یعنی ماں ہے ایک اب یعنی باپ ہے بھائی بھائی دیکھیے یہ بیائی ہی وہی مثال نمبر ایک والی صورت بن گئی وہاں بھی بیٹیاں ام اور اب تھے یہاں بھی بیٹیاں ام اور اب تو یہاں بھی اسی طرح بھائی بیٹیوں کو کتنا ملے گا سولوستان وہ لکھ لیجیے نیچے سولو سان ماں کو کتنا ملے گا اور باپ کو بھی ملے گا بھائی سو دشاب سو آساب اب بیٹیوں کے لیے مسالہ اسی طرح چھ سے بنے گا چھ لکھیے بیٹوں کو چار بیٹوں کے نیچے چار لکھیے ام کے نیچے ایک اب کے نیچے بھی ایک بھائی اب دیکھیے اب ایک ہے ایک حصہ ملا کوئی کسر نہیں پورا مل گیا ام کو سورا مل گیا لیکن بیٹیاں کو مل رہا ہے چار کیوں چار حصے مل رہے ہیں چھ میں سے اور بیٹیاں ہیں چھ تو یہ چار چھ میں تقسیم نہیں ہو سکتا کسر آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے اور نسبت دیکھی تو دیکھو ایک عدد چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اور چھوٹے عدد سے بڑا عدد پورا تقسیم نہیں ہو سکتا البتہ ایک اور عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو پورا تقسیم کر دیتا ہے اور وہ کیا ہے دو دو سے چار بھی تقسیم ہو جائے گا اور دو سے چھ بھی تقسیم ہو جائے گا تو معلوم ہوا ان میں کون سی نسبت ہے توافق کی نسبت ہے بھائی تو دیکھو نسبت ہم کس کے درمیان دیکھ رہے ہیں یہ چھ کیا ہے آدد رعوس اور یہ چار کیا ہے سیحام یہ چار کیا ہے تو سیام اور آدد رعوس میں ہم نسبت دیکھ رہے ہیں اور بتلایا تھا پہلے تین قوانین میں یہی کریں گے آدد رعوس اور سیحام میں کیا کریں گے نسبت دیکھیں گے تو یہاں کون سی نسبت نکلی توافق کون سی توافق کی تو پھر کیا کر لو کیا بتلایا تھا عادت روس کا وقت نکال لو وقت کیسے نکلے گا وہ آدت جو دونوں کو تقسیم کر رہا تھا اس سے اس کو تقسیم کر دیں گے دو کو چھ چھ کو دو سے تقسیم کیا بھائی دو چھ کو بھی تقسیم کر رہا تھا اور چار کو بھی تو دو سے آپ ذرا چھ کو تقسیم کریں کتنا جواب آیا تین یہ تین وقف ہے مولانا کیا ہے تین وقت ہے کس کا عدد روس یعنی چھ کا اس وقت کو کل مسئلہ میں ضرب دے دو اوپر کیا تھا چھ اس سے بھی اسے بھی تین سے ضرب دیں گے نیچے کیا تھا چار چار کو بھی تین سے ضرب دیں گے آگے ایک ایک تھا ان کو بھی کس سے ضرب دیں گے تین سے تو آپ ذرا دیجئے چار کے نیچے لکھ لیجئے اب بارہ بھائی تین سے ضرب دی بارہ آیا یہ جو وقت آیا اس کو اس سے ہر ایک کو ضرب دے دیں گے چار کے نیچے کیا لکھا چار پیے بارہ تین کو ایک سے ضرب دی تو کیا آیا تین تو تین ایک کے نیچے تین لکھ لو اگلے ایک کو نیچے بھی اسی طرح تین آ جائے گا اور چھ کو تین سے اوپر مسئلے کو بھی ضرب دینی ہے چھ کو تین سے ضرب دی کیا آیا اٹھارہ آیا تو چھ کے آگے ساتھ ہی ملا کر با ہی لکھ دو بھائی با لیکن با کے نیچے نقطہ بھی نہ ڈالو اور آگے سر بھی اوپر کو نہ اٹھاؤ اس کا بس یہ تا ہے تصحیح کی تا بھئی. سمجھ میں آیا تصحیح کی تا ہے تو اس اوپر اوپر نقطے نہیں لکھنے بس تا لکھ کر اور اس, کے اس میں لکھ دو اٹھارہ یہ کے آگے ہے بھائی ہاں تو چھ سے مسئلہ بنا تھا اور پھر یہ آگے کتنے میں اٹھارہ میں کس تسخی ہو گئی سے ہو گئی تسری مسئلہ اب دیکھو اٹھارہ میں سے بیٹیوں کو کتنا حصے ملے بارہ حصے بیٹیوں کو مل گئے ماں کو کتنے حصے ملے تین باپ کو بھی کتنے حصے تین بارہ اور تین پندرہ اور تین اٹھارہ دیکھو اٹھارہ پورا تقسیم پورا حصے ہو گئے اور نیز اب دیکھیے کسر کہاں پر آ رہی تھی بناس میں آ رہی تھی اب کسر ختم ہو گئی بارہ حصے ملے اور بیٹیاں خود کتنی ہیں چھ ہر کو کتنا مل جائے گا دو دو سمجھ میں آیا کسر ختم ہو گئی مسئلہ یہ ہے تصحیح آگے لکھئے مثال نمبر چار مثال نمبر چار اسی طرح میت بنائیے میت اچھا وارث اس کے نیچے لکھئے زوج زوج چھ بنات چھ بنات اوم اور اب ام یعنی ماں اور اب یعنی باپ کون کون وارث ہوئے زوج چھ بنات ام لکھ لو یا ماں لکھ لو باپ لکھ لو جس طرح بھی آپ چاہیں لکھنے اردو میں یا عربی میں اچھا بھائی زوج کو کتنا ملے گا بھائی وہ تو جب اولاد نہ ہو تب نصف ملتا ہے اور اگر اولاد ہو میت کی تو پھر کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے کتنا ملتا ہے تو گوشت کے نیچے لکھئے روبو روبو بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا اسی طرح چھ ہیں دو سے دو یا دو سے زیادہ ہو تو کو ملے گا ماں ام سدس ملے گا باپ کے نیچے بھی اسی طرح سدوس او ہاشاب لکھ لیجئے سدوس و حصاب لکھ لیجئے اچھا اب دیکھیے نوئے اول والے سارے حصے ہیں یا نوئے ثانی اور نوئے اول دونوں کے ہیں دونوں کے ہیں نوئے اول میں سے کیا آیا ہے روبو اور نوئے ثانی میں سے کون سے آئے ہیں سولس اور اور آپ نے پڑھا تھا نوئے اول کا روبو پانچ نمبر قانون نے یہی پڑھا تھا کہ نوئے اول کا روبو اگر ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ بارہ سے بنے گا تو اب مسئلہ بنائیے بارہ لکھیے بھائی اوپر بارہ میں سے خاون کو کتنا دینا ہے چوتھا حصہ بارہ کا چوتھا حصہ کتنا ہے تین بھائی تو خام کے نیچے لکھیے تین اچھا بیٹھوں کو کتنا دینا ہے سولوس شان دو سولوف دینے بارہ کا ایک سولوس تیسرا حصہ بارہ کا کیا بنتا ہے چار تو دو سولوس کتنے ہوئے آٹھ تو بیٹوں کے نیچے لکھیے آٹھ اچھا بارہ کا سودوس ماں کو ملے گا بار... سودوس کتنا ہے چھٹا حصہ دو دو مل جائے گا ماں کو بھائی اور باپ کو بھی کتنا ملے گا دو مل گیا دو اور کچھ مال بچ جائے تو وہ بھی باپ کو دے دیں گے آس ہونے کی بنا پر دیکھو مال بچتا ہے یا نہیں تین حصے ملے خامن کو آٹھ ملے بیٹیوں کو آٹھ اور تین گیارہ اور ماں کو ملے دو حصے گیارہ اور دو تیرہ اور دو حصے ملے باپ کو پندرہ تو بھائی مال باقی کیا بچنا ہے یہاں تو مال ہی پورا نہیں ہو رہا مسالہ بن رہا ہے بارہ سے اور حصے کتنے بن گئے پندرہ تو پھر کیا کریں گے ہال کریں گے شاہ اور بارہ کا ہال کس تک ہوتا ہے پندرہ بھی اور سترہ بھی تو یہاں کتنے بنان چاہیے ہمیں پندرہ تو آل کر دو پندرہ تک آگے آئن لکھ کر آگے اوپر پندرہ لکھ دیں بارہ کے پاس یہ آئن لکھیں اور اوپر پندرہ لکھیں یہ آل ہو گیا سورج سمجھ میں آ گئی اب دیکھیے زوج کو کتنے حصے ملے کہیں کسر آ رہی ہے یا پورے تقسیم ہو رہے ہیں ذرا یہ دیکھو سوچ کو کتنے حصے ملے دین تو وہ تو پورے سین لے گیا بس یہاں تو ایک ہی ہے وہ اکیلا ہے اچھا ماں کو بھی دو حصے ملے وہاں بھی تقسیم نہیں باپ کو دو حصے ملے وہاں بھی تقسیم نہیں لیکن بیٹیوں میں دیکھیے حصہ کتنا ہے آٹھ اور بیٹیاں کتنی چھ تو آٹھ چھ میں پورا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا یہاں کسر آ رہی ہے جب کسر آ رہی ہے پھر ان دونوں کے درمیان کیا دیکھیں گے نسبت اور نسبت کون سی ہیں ان دونوں کے درمیان چھ سے آٹھ تقسیم ہو جاتا ہے نہیں چھ سے آٹھ تقسیم ہو جاتا تو صداخل ہوتا اچھا کوئی اور ایسا عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے دو ہے دو سے آٹھ بھی تقسیم ہو جائے گا اور دو سے چھ اچھا معلوم ہو توافق کی نسبت ہے تو اب عدد روس ہے چھ اور سیحام ہے آٹھ عادت اس کا وقف نکالو وقف کیسے نکالتے تھے بھائی وہ جو عادت جو دونوں کو تقسیم کر رہا تھا اس, سے اس کو تقسیم کر دو چھ کو دو سے تقسیم کیا کتنا آیا تین آیا یہ وقف ہے اس وقف کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو سارے مسئلہ میں کیا مانا اوپر پندرہ کی جگہ کر دو ذرا پینتالیس آگے اسی طرح بالک کر اسی کے ساتھ آگے بعد لکھ کر پندرہ تھی پینتالیس ہو گیا تین کے ساتھ اب ہم ہر ایک کو ضرب دے دیں گے اچھا نیچے تھا کام کے حصے تین تھے اس کو بھی تین سے ضرب دو کتنا آیا نو تین کے نیچے اب نو لکھ لو بھائی تین کے نیچے نو لکھو بھائی پندرہ کے ساتھ اوپر پینتالیس لکھ لیا اچھا کامن کو مل گئے نو حصے آٹھ کو بھی تین سے ضرب دو کتنا آیا چوبیس اس کے نیچے لکھو آگے دو ہے ام کا حصہ ماں کا حصہ اس کو بھی تین سے ضرب دے دو کتنا آیا چھ اس کے نیچے چھ لکھ دو اسی طرح اب کے نیچے بھی چھ لکھ دو صورت سمجھ میں آ گئی آپ دیکھو بھائی مسئلہ بن رہا ہے پینتالیس سے اور یہ تصویر ہوئی ذرا دیکھو پورے پورے حصے ہر ایک کو مل رہے ہیں یا نہیں نو اور چوبیس کتنے ہوئے पूरे تینتیس اور چھ کتنے ہوئے انتالیس انتالیس اور چھ کتنے ہوئے पर دیکھو پورے रही اور بناط میں آپ बनात ہیں چھ اور حصے کتنے مل گئے ने چوبیس تو چوبیس کو چھ میں تقسیم کریں چھ پر تقسیم کریں ہر بیٹی کے حصے میں کتنے آ گئے چار چار ہر بیٹی کو مل گئے کسر ختم ہو گئی تو دیکھو معلوم ہوا کل مال کے پینتالیس حصے کر لیں گے اس میں سے نو حصے کس کو دے دیں گے پینتالیس میں سے مثلاً پینتالیس ہزار مال بن گیا تو خامن کو کتنے دے دو نو ہزار بہنوں کو کتنے دے دو چوبیس ہزار یعنی فی بہن کے ہر بہن کو کتنا دے دو چار ہزار اور ماں کو کتنا مل جائے گا چھ ہزار اور باپ کو بھی چھ ہزار مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی مثال نمبر پانچ مثال نمبر پانچ جی آگے لکھئے میت بنائیے اسی طرح میت اچھا وارث لکھیے بھائی چودہ بنات چودہ بیٹیاں ہیں اور ماں ہے اور باپ ہے بھائی ماں باپ اردو میں لکھو عربی میں لکھو آپ کی مرضی ہے یا یو لکھ لو چودہ بیٹیاں ماں پھر کچھ فاصلے پر باپ آپ کہیے دیکھو بھائی مثال نمبر ایک والی صورت بن گئی مثال نمبر ایک کے مطابق بیٹیوں کو کیا ملتا تھا لکھو بھائی بیٹیوں کے نیچے سولو ماں کے نیچے سودس باپ کے نیچے بھی سدو سو آساب لکھ لو سودس سو آساب لکھ لیا اچھا پھر اسی طرح بھائی بیٹیوں کے نیچے مثال نمبر ایک کے مطابق بیٹیوں کے نیچے آ گیا چار ماں کے نیچے حصہ لکھو ایک باپ کے نیچے بھی حصہ لکھو ایک چار ایک ایک اور مسالہ بن رہا ہے چھ سے بھائی چھ سے آپ دیکھیے اب دیکھو بھائی کسر آ رہی ہے کہاں پر کسر آ رہی ہے بیٹیاں چودہ ہیں اور چار سہان تو عدد ہے روز چودہ اور سیحان چار تقسیم پوری طرح مسالہ نہیں ہو سکتا بھائی آپ کیا کریں گے ان دونوں میں نسبت دیکھو کون سی نسبت ہے چار اور ایک ہے چار ایک چودہ کیا چودہ چار سے تقسیم ہو جاتا ہے نہیں ہوتا معلوم ہوا تداخل نہیں ہے کیا کوئی اور ایک عادت ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے دو ہے دو سے چار بھی تقسیم ہو جائے گا اور چودہ بھی معلوم ہوا ان میں کون سی نسبت ہے توافق کی نسبت ہے تو لہذا آپ عادت رؤوس کا وقت نکالو کس سے تقسیم ہو جاتے ہیں دونوں دو سے تو دو سے اس چودہ کو تقسیم کرو کتنا آیا سات یہ سات ہے وقت مولانا چودہ کا سات وقت نکل آیا عدد رؤوس کا اس کو سارے مسئلے سے ضرب دے دو سات کو سب سے پہلے اوپر مخرج سے ضرب دو سات چھکے بیالیس ہاں تو آگے بار لکھ کر اس میں بیالیس لکھو بھائی بیالیس اچھا اور حصے جو تہام نکلے تھے ان میں سے بھی ہر ایک کو سات سے ضرب دو بھائی بیٹیوں کا حصہ تھا چار چار کو سات سے ضرب دو سات چوکے اٹھائیس اٹھائیس لکھو اس کے نیچے آگے ایک ماں کا حصہ تھا اس کو بھی سات سے ضرب دو سات بن گیا اس کے نیچے ایک کے نیچے سات لکھ دو اگلے ایک کے نیچے بھی سات لکھ دو اب ذرا ان کو جمع کرو بھائی اٹھائیس اور سات پینتیس پینتیس اور سات بیالیس تو دیکھو پورے بھائی تقسیم ہو رہے ہیں اور قصر کہاں آ رہی تھی بناس میں کہ ان کا حصہ چار تھا اور وہ چودہ تھی اب کتنا حصہ ہوا ان کا اٹھائیس اور ہیں چودہ تو ہر ایک کو کتنا مل جائے گا دو دو حصے مل جائیں گے معلومہ کل مال کے بیالیس حصے کریں گے اس میں سے اٹھائیس حصے بنات کو سات حصے ماں کو اور 7 حصے باپ کو مل جائیں گے سورج سمجھ میں آ گئی آگے قانون لکھیے مباینت مباینت اگر صرف ایک ہی فریق پر کثر واقع ہو رہی ہو اگر صرف ایک ہی فریق پر کثر واقع ہو رہی ہو تو اس کے عدد رعوس اور سیاحام میں نسبت دیکھو تو اس کے عدد روس اور سیاحام میں نسبت دیکھو اگر تباین کی نسبت ہو اگر تبائین کی نسبت ہو تو عاد رعوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو تو عادد رعوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو تو عدد رعوس کو پورے مسئلے میں, میں ضرب دے دو تو اس سے تصحیح ہو جائے گی تو اس سے تصحیح ہو جائے گی آگے مثال لکھیے بھائی کتنی مثال ہے چھ مثال نمبر چھ مثال نمبر چھ میت اسی طرح بنائیے میت اچھا وارث ہیں بھائی تین بیٹیاں تین بیٹیاں ماں اور باپ تین بیٹیاں ماں اور باپ یہ بیائی ہی اوپر والی صورت پانچ نمبر مسئلے کی طرح ہے بھائی پانچ تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا سولو شان ماں کو ملے گا سدو باپ سدو سو آشاب سو آشاب لکھ لیا بھائی مسئلہ کس سے بن رہا ہے چھ سے بیٹی کو چ... بیٹیوں کے نیچے لکھیں چار ماں کے نیچے ایک باپ کے نیچے ایک لکھ لیا بھائی اب دیکھیے کسر آ رہی ہے کہاں پر م. بیٹیوں میں بیٹیاں ہیں تین اور حصے مل رہے ہیں چار چار تین میں تقسیم نہیں ہو سکتا اب کیا کریں گے کہتے عادت روز کیا ہے یہاں پر م. تین اور سیحان کتنے ہیں چار ان میں نسبت دیکھو دیکھیے ایک عدد چھوٹا ایک بڑا کیا بڑا چھوٹے سے تقسیم ہو جاتا ہے نہیں چار تین سے تقسیم نہیں ہوتا معلوم وہ تداخل نہیں ہے اچھا کوئی کوئی اور عدد ایسا ہے جو دونوں کو تقسیم کر دے نہیں معلوم ہوا توافق بھی نہیں ہے تو ان میں کون سی نسبت ہوئی تباین کی اور جب تباین ہو تو پھر آپ عدد رؤوس کو پورے مسئلے میں ضرب دے دو بھائی جہاں توافق تھا وہاں وقف نکالتے تھے اس کو ضرب دیتے تھے اب تو وقف نکل نہیں سکتا کیونکہ موافقت کی نسبت یہ نہیں تو بس عدد رؤوس کو سیدھا سارے مسئلے میں ضرب دے دو تین کو چھ سے ضرب دو بھائی اٹھارہ بھائی آگے لکھ دو با بنا کر اٹھارہ لکھ دو چھ کے ساتھ با بناؤ اٹھارہ لکھو اور بناس کے نیچے بھی بھائی کتنا حصہ تھا چار اس کو تین سے ضرب دے دو کتنا ہوا بارہ لکھو چار کے نیچے اسی تین کو ایک سے ضرب دی تو تین آیا ایک کے نیچے بھی تین اگلے ایک کے نیچے بھی تین لکھو بھائی اب دیکھیے بارہ ملے بیٹیوں کو تین ماں کو پندرہ ہو گئے اور تین باپ کو کتنے ہو گئے اٹھارہ دیکھو اور اوپر اٹھارہ سے بھائی معلوم مال ہو اٹھارہ حصے کر لیں گے بارہ حصے بیٹیوں کو تین حصہ ماں کو اور تین حصے باپ کو دے دیں گے بھائی اور اب بیٹیاں کتنی تھیں تین. تین اور ان کو حصے کتنے ملے بارہ تو ہر بیٹی کے حصے میں کتنا آیا چار, چار آیا آرام سے مسئلہ حل ہو گیا آگے لکھیں مثال نمبر سات مثال نمبر سات میت اسی طرح بناؤ لکھ لیا بھائی اچھا وارث ہے جی صرف خاون اور تین بہنیں خاون اور تین بہنیں اچھا میت کی اولاد نہ ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے نصف خامن کے نیچے لکھیے نصف اور بہنیں ہیں بھائی بہنیں جب بہنوں میں اگر میت کا باپ دادا اور اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اسے ملتا ہے نصف اور دو یا زیادہ ہو تو انہیں سولوسان ملتا ہے تو بہنوں کے نیچے لکھ لیجیے سلوسان اچھا اب دیکھیے نصف کس میں سے ہے نویا میں سے نو سانی میں سے نویا میں سے اور سلو کس میں سے ہے نویسانی میں, میں, میں سے ہے تو قانون نمبر چار آپ نے پڑھا تھا کہ نصف جب بھی نوستانی کے کسی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا چھ سے تو چھ سے مسئلہ بناؤ چھ لکھو اوپر چھ چھ میں سے نصف ملے گا خامد کو چھ کا نصف کتنا ہے تین خامد کے نیچے لکھ لکھیے تین اور کے میں سے دو ثلث ملیں گے بہنوں کو چھ کا سلوس کتنا ہے دو تو دو سولوس کتنے ہو گئے چار تو بہنوں کے نیچے چار لکھ لیجیے آپ देखिए भाई مخرج کتنا ہے چھ اور سیان پھول کتنے ہو گئے چار اور تین سات تو یہ تو پورے نہیں کر رہے تو پھر آل کریں گے کس کی طرف چلے جائیں گے سات کی طرف چھ کا آل کس کی طرف ہوا سات کی طرف تو سات سے پورے سات کس سے نکل آئے اچھا اب دیکھیے بھائی تین حصے خامن کو مل तीनों हिस्से خامن गया گیا कोई کوئی नहीं। نہیں لیکن بہنوں کو کتنے حصے ملے چار اور وہ خود کتنی ہے تین تو چار تین میں تقسیم نہیں ہو سکتا تو اب چار اور تین کے تین ہے عادت روز چار کیا ہیں है ان میں نسبت देखी कौन سی نسبت ہے قبائل کی ہے تو جب سوائن کی ہو تو بس عدد روس کو کل مسئلے میں ضرب دے دی جاتی ہے عدد روز کیا ہوا تین تین کو سارے مسئلے سے ضرب دو بھائی کیا تھا مسئلہ مخرج کیا تھا بھائی عال ہو چکا کہاں تک کیا ہوا سات اب سات کو تین سے ضرب دی کیا آیا ایک اکیس آگے لکھ دو اس کے اکیس اسی طرح با بنا کر اکیس لکھ دو اکیس اور نیچے خامد کا حصہ تین ہے اس کو بھی اسی تین سے ضرب دے دو تین نو اس کے نیچے نو لکھو بہنوں کا حصہ چار ہے اس کو بھی تین سے ضرب دے دو کیا بنا بارہ بہنوں کے نیچے بارہ لکھ دو اچھا جی تو بارہ اور نو یہ کتنے سی ہم ہوئے اکیس اور مخرج بھی کیا ہے اکیس یہ تو برابر ہو گیا اب دیکھو خامن کو نو حصے ملے وہ اکیلا ہے نو کے نو لے گیا کوئی تقسیم کی نہیں ضرورت ہاں بہنیں تین ہیں ان حصے کتنے ہیں بارہ ہر بہن کے حصے میں کتنے آئے چار آ گئے بھائی تقسیم صحیح ہو گئی بھائی چلیے بس مولانا ہادہ المرام اللہ علم بحقیقت الکلام